اور وہ جن ہوئے نی مسجد بنا نقصان پہچانی کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کو اور اس کے انظر میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسم کھائیں گے ہم نہیں تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں